السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز کی شروط کا تذکرہ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے پہلے چھ شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں آج مزید تین شرطیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ایک سوال کا جواب میں دے کر کے اپنی کتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور اس سوال یہ ہے کہ کی کیا جو رجب کی ستائیس تاریخ ہے اس تاریخ کا روزہ رکھنا یا رات میں قیام کرنا یا حلوہ یا مٹھائی یا کھانا وغیرہ تقسیم کرنا کیا یہ جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے رجب کی تاریخ کو معراج کی رات سمجھ کر کے جشن منانا یہ دین کے اندر نئی چیز ہے بدات ہے یہ جائز نہیں ہے علماء کے فتاوی موجود ہے اس کے تعلق سے کیونکہ رجب کی ستائیس تاریخ کو معراج کی رات ماننا یہی صحیح نہیں ہے یہی صحیح نہیں ہے کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا کیونکہ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے الرحین کا کہ نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہفتے خدیجہ کی وفات ہوئی نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں اور جب تک ہفتے خدیجہ زندہ تھیں اس وقت تک معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا نماز کہاں فرض ہوئی معراج میں اور مراج جب تک ہفتے خدیجہ زندہ تھی نماز فرض نہیں تھی عورت خدیجہ کی افات کب ہوئی ہے نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان کے بعد کا واقعہ ہے کس تاریخ کو واقعہ پیش آیا یہ اس کے تعلق سے کوئی حتمی روایت یا کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے علماء کے اختیارات ہیں کوئی کسی تاریخ کو کہتا ہے کوئی کسی تاریخ کو کہتا ہے لیکن یہ طے ہے کہ یہ شابان یہ جو رجب کی ستائیس تاریخ ہے اس تاریخ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کیونکہ ہفتے خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھی جب تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا ان کی وفات کے بعد پیش آیا اور ان کی وفات ربوت کے دسویں سال رجب کے مہینے رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے جب رمضان کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد کا واقعہ ہے اور رجب کب آتا ہے رمضان سے پہلے رمضان کے بعد پہلے آتا ہے نا دو مہینہ پہلے آتا رمضب پھر شعبان پھر رمضان آتا ہے رجب چل رہا پھر شعبان آئے گا پھر رمضان آئے گا اسے معلوم ہوا کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو میراج کی رات ماننا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو جائے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تو بھی اس رات جشن منانا مٹھائیاں تقسیم کرنا اس رات کا خصوصی اہتمام کرنا یا دن میں روزہ رکھنا یا لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنا یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا نہ خلفا راجدین نے کیا لہذا دین وہی ہے جو نبی نے عمل کیا دین وہ نہیں جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیا جب ہمارے نبی نہیں کیا ہمارے نبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہمارا نے بھی نہیں کیا مہراج کا واقعہ کہاں پیش آیا ہے مکے میں ہجرت کے بعد آپ کی سال زندہ رہے دنیا میں ہجرت کے بعد مدینہ میں کئی سال زندہ رہے آپ دس سال مکہ میں تیرہ سال تھے نبوت کے بعد مدینہ میں دس سال دس سال میں کبھی آپ نے نہیں منایا نہ اس کا آپ نے روزہ رکھا خصوصیت کے ساتھ نہ اس رات کا کوئی اہتمام کیا نہ اس رات آپ نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کھانا آپ کبھی بھی تقسیم کر سکتے ہیں اس کو کسی رات سے خاص کر دینا بداعت ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ سب جائز نہیں ہے یہ سب کیا دین کے اندر بدات ہے گمراہی ہے اور بداعت کے تعلق دین ہی سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے لوگ سمجھ کے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اس کو اس لیے ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے نہ روزہ رکھنا جائز ہے اور نہ اس رات کا جاگنا جائز ہے نہ اس رات کا خصوصی اہتمام کرنا کوئی خاص دعا پڑھنا یا نماز وغیرہ پڑھنا اس کی مناسبت سے یا غریبوں میں اور کچھ کرنا یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیز ہیں یہ سب جائز اور درست نہیں ہے ٹھیک ہے واقع معراج سے جو بات ثابت ہوتی ہے جو اس میں ہمارے لیے درس اور عبرت اور نصیحت ہے لوگ اس پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اللہ رب اللہ میں نماز فرض کیا جو جشن مناتے ہیں وہ نماز نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کوشش بلکہ فرض ہے نماز پڑھنا اور دوسری بات یہ کہ معراج کے واقعہ کہاں پیش آیا آسمانوں پر نا اوپر اللہ کے سر اوپر تشریف لے کر گئے جو معراج کا جشن مناتے ہیں شب معراج کے نام پر وہ لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آتا بھائی اللہ کے تھرو اوپر کیوں جاتے آسمانوں پر تشریف رہے گی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی اللہ کا آپ نے دیدار نہیں کیا تو معراج میں ہمارے جو درس ہے جو سب سے بڑا درس نماز نماز کی پابندی اللہ نماز فرض کیا اسی معراج میں اللہ نے نماز فرض کیا جشن منائے معراج کا اور نماز ہماری زندگی سے غائب ہو کیا فائدہ دوسری بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں میں تشریف لے کر گئے اور اللہ ابراہین سے ملاقات کی اور اللہ ابراہین نماز فرض کی آپ کے اوپر اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے الرحمٰن الرشو اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے عرش پر جلوہ فروغ ہے اور عرش اوپر ہے ساتوں آسمان کے اوپر کرسی ہے کرسی کے اوپر پانی ہے پانی کے اوپر عرش ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سو سال کی مسافت ہے کتنے سال کی پانچ, پانچ, پانچ سو سال کی ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ساتویں آسمان کرسی کے درمیان 500 سو سال کرسی اور پانی کے درمیان 500 سو سال کی مسافت اس پانی کے اوپر اللہ ارباب خرش ہے لہذا اللہ تعالی اوپر اللہ تعالی ہر جگہ نہیں ہے یہ کفر کا عقیدہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے اللہ تعالی کا علم ہر جگہ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے اللہ کے علم قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اللہ اوپر بلند ہے آئیے کتاب پڑھتے ہیں اس سے پہلے چھ شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں ساتویں شرط و سرف رہا بیان کے دخول وقت وقت کا داخل ہونا وقت کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ وہ شرط ہے جس میں کوئی نرمی نہیں ہے باقی اور شرطوں کے اندر نرمی ہے باقی اور شرطوں کے اندر نرمی ہے لیکن اس شرط کے اندر کوئی نرمی نہیں پائی جاتی ہے وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی ابھی عشاء کا وقت ہوا نا اگر کوئی فجر پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی فجر کی نماز نہیں ہوگی دہرانا پڑے گا اس کو فجر کی نماز نہیں ہوگی اللہ رب الامی نے کیا پا ان سلاد کانت المینا کتاب موقوط نماز کو اللہ وقت کے ساتھ فرض کیا وقت کے ساتھ لہٰذا وقت پر انسان کو نماز پڑھنا ضروری ہے وقت اگر نہیں ہوگا انسان نماز پڑھے گا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ضب امین نے فرمائی اور ایک بار اول وقت میں نماز پڑھ کر کے آپ نے ان کو دکھایا بتایا اور دوسری بار آخر وقت میں وقت کے آخر میں ٹھیک ہے یعنی آخری وقت میں ایک اول وقت میں اور ایک آخر وقت میں اور کیا فرمایا تمہاری امت کی نماز کا وقت انہی کے درمیان میں ہے تو سے معلوم ہوا کہ وقت جو ہے اس کی پابندی ضروری ہے وقت سے پہلے انسان کی نماز نہیں ہوگی سفر کے لیے اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ انسان زہر میں عصر کی نماز پڑھ لے زہر کے وقت میں یا مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو مغرب کے وقت میں پہلے مغرب پھر کی نماز پڑھ لے یا عصر کا وقت ہو گیا ہے پہلے زہر پڑھے پھر عصر پڑھ لے یا عشاء کا وقت ہو گیا تو پہلے مغرب پڑھ لے پھر پڑھ لے. مسافر کے لیے ٹھیک ہے یہ آسائیں رکھی گئی ہے ورنہ وقت کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی اگر ابھی ایک اور بات آئے گی جیسے مثال کی طور پر آپ نے پڑھا تہارت پاکی ایک انسان اگر پاک نہیں رہ سکتا ہے اور ناپاک رہتا ہمیشہ تو نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا نماز وہ یہاں پر کیا ہے کہ نماز پڑھے گا وہ یہ شرط اس سے ختم ہو جائے گی کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے نماز معاف نہیں ہے اگر انسان ہمیشہ بیمار رہتا ہے مان اس کے پیشاب کے راستے سے خون آتا ہے پیشاب آتا ہے یہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے عورتوں کو خون آتا رہتا ہے ہمیشہ پورے مہینے تو نماز پڑھیں گی جو ان کے حیض کے یام ہوگے دن ان میں نماز نہیں پڑھے گی باقی دنوں میں نماز پڑھیں گی حالانکہ وہ ناپاک ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھیں گی حالانکہ یہ شرط ہے باقی لیکن یہاں وہ شرط ختم ہو جائے گی اس کے پاس عذر ہے لیکن نماز کے وقت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے آپ کہ میں بیمار ہو لو ابھی فجر پڑھ لو نہیں آپ فجر کا انتظار کیجیے بیماری نہیں چلے گی عذر ٹھیک ہے تو یہ وقت یہ بہت اہم شرط ہے نماز کے لیے اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا اس سے پہلے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتا ہے بیمار ہے تو بھی نہیں سکتا ہے یا مسافر ہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا ہے بھی زور کا وقت نہیں ہوا لائے مسافر ہیں ہم زوار اثر پڑ لیتے نہیں ہوگا جب تک دوار کا وقت نہیں ہوگا انسان نہیں پڑھ سکتا تو وقت یہ بہت اہم شرط ہے شرط شرطیں کیا ہے قبلے کا استخبار قبلے کی طرف رک کر کے انسان کو نماز پڑھنا ہے تبلا ہمارا کون ہے کعبہ ہے تبلا ہمارا کیا ہے کعبہ ہمارا پشچم نہیں ہے سمت قبلہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں سے قبلہ پشچم میں آتا ہے اسے لیے لوگ اس کو پشچم کہ پشچم یہ قبلہ نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیے مکے کے اندر سمت ایک ہی ہوتا ہے سمت نہیں بدلتا ہے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سمت ایک ہے مکے میں آپ ہیں آپ جو ہے اے, جو قبلہ ہمارا کھانے کا بھی ہے تو وہ آپ مکے میں ہے مان تو لوگ ادھر سے بھی نماز پڑھتے ہیں ادھر سے بھی پڑھتے ہیں ادھر, پڑھتے ہیں. ادھر پڑھتے ہیں. سب کی سمت الگ, الگ الگ ہے لیکن سب قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں ماں تو اس لیے ہمارا قبلہ ہم جو ہے کھانے کعبہ ہے ہمارا قبلہ پشچم نہیں ہے پشچم کہنا غلط ہے کیونکہ سمت قبلہ نہیں ہوتا ہے جدھر سے کھانے کعبہ مغرب میں ہے ان کے لیے مغرب میں ہے سمت یہ کھانے کعبہ اور جن کے لیے مشرق میں ہے تو ان کے لیے مشرق میں ہو جائے گا تو اس لیے پھر بدل جائے گا حالانکہ قبلہ ایک ہے قبل چار نہیں سمت چار ہے سمت کتنے ہیں چار, چار. قبلہ ایک ہے تمہارا قبلہ خانے کعبہ ہے فول کا شطرال حرام وہی سماحم تو فول حکم شطرا یعنی خان کہ ہمارے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے لہذا ادھر رک کر کے انسان کی نماز پڑھنا شرط میں سے ہے جب آپ مکہ سے جد کر کے مدینہ گئے تو شروع میں آپ نے سترہ مہینوں تک مقدس بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ نے پر نماز پڑھی تھی بعد میں اللہ ابراہم اس کو بدل دیا ٹھیک ہے بدل دیا اب کیا ہو گیا قیامت تک کے لیے ہمارا قبلہ کیا ہے خانہ کعبہ ادھر ادھر کے نماز پڑھنا ہاں انسان اگر مان لیجیے سفر میں ہے سہارا میں ہے بیابان میں ہے اور اس کو سمت پتہ نہیں چلا قبلہ کدھر ہے وہ اپنا حساب لگا کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یہاں وہ بھی مجبوری میں معاف ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن انسان اگر شہر میں ہے تو اندازہ نہیں لگائے گا کیا کرے گا وہاں پر لوگوں سے پوچھے گا وہ تلاش لوگوں سے پوچھے گا بھئی قبلہ کدھر یہ نہیں کہ اندازہ کر لیا ادھر قبلہ لاؤ پڑھ لے نہیں اس کو پوچھنا ہے لوگوں سے کدھر رک کر کے نماز پڑھنا آج کل تو مچھلی وہ گئی ہے نا नहीं, नहीं, اس کے ذریعے سے انسان پتا لگا سکتا ہے قبلا کدھر ہے لیکن انسان اگر سہارا میں ہے میدان میں ہے کوئی آدمی نہیں ہے اور اس کے پاس قبلہ پتہ کرنے کا کوئی آلہ بھی نہیں ہے اب وہ اندازہ کر کے ادھر قبلہ ہوگا پڑھ لیا نماز کی نماز ہو جائے گی اس کی کیا ہوگی نماز, نماز, نماز ہو جائے گی تو یہ جو شرط ہے اس کے اندر بھی نرمی ہے لیکن وقت میں کوئی نرمی نہیں ہے وقت میں انسان کو کبھی بھی وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کسی بھی صورت میں نوی شرط کیا نیت نیت اور نیت کی جگہ کہاں ہے دل دل سے نیت کرنا دل میں ارادہ ہونا یہ نیت کہلاتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی زبان زبانی نیت کرتے ہیں عشاء کو پڑھنا ہوگا تو کہیں گے ایشا کی نیت کریں گے زبان سے میرا جو ہے چار رکاطشا کی اِس امام کے پیچھے میرا مقابلہ شریف بسم اللہ اکبر یا اصل کی نماز کے لیے یہ ساری چیز بداعت ہے یہ جائز نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کیا اس کو جانتا ہے آپ کو اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل کا عمل دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں ہوگا اللہ نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے کہ ہر جسم کے ہر عضو کے لیے الگ الگ عمل ہے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں دل سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم زبان سے چکھتے ہیں زبان سے بات کرتے ہیں آنکھ سے بات نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں آنکھ سے بات آنکھ سے کھانا چکھ سکتے ہیں ناک سے سونبتے ہیں ناک سے سونبتے ہیں کان سے نہیں سونگتے کان سے سنتے ہیں تو اللہ نے دل کا جو بنا ہے ارادہ خوف نیت خوشور خزو اعتماد توقع بھروسہ یہ سب دل کا عمل ہے آپ کو دل سے کرنا ہو زبان سے نہیں کر سکتے زبان کا عمل سے آپ دل سے نہیں کر سکتے زبان کا عمل کیا ہے میں درد دے رہا ہوں کس کا مال ہے زبان کا کی دل کا یہ زبان کا دل میں میں سوچ لوں کہ میں نے درس دے دیا ہے زبان سے بولنا پڑے گا بولنا پڑے گا نماز پڑھتے سور فاتحہ پڑھنا نماز میں رکو کی دعا پڑھنی ہے دل میں سوچ لے ہمیں رکو کی دعا پڑھ لیا پانچ بار دل میں خلاص ہو جائے گا نہیں پڑھنا پڑے گا زبان کو حرکت دینا پڑے گا وہ زبان کا عمل دل کا عمل نہیں ہے وہ ٹھیک ہے صدقہ تو خیرات ہیں صدقہ کرتے نا زکات دیتے نا زکات میں کیا دینا پڑے گا مال, مال دینا پڑے گا اب آپ نیت کر لیں کہ میں نے مال دے دیا زکات دے دیا ہو جائے گا آپ کو مال نکالنا پڑے گا دل میں نیت کر لینا سے نہیں ہو جائے گا جب تک مال آپ غریب کو نہیں دیں گے زکوت نہیں نکالیں گے ہے کہ نہیں ہے رکو کرنا انسان کیا کرتا ہے جھکتا ہے رکو جب جھکے گا تب رکو ہوگا سجدہ انسان پیشانی زمین پر رکھتا ہے یہ پیشانی کا عمل ہے ہاتھ کا عمل ہے ناک کا پاؤں کا انسان سجدہ ساتھ آزاد پہ کرتا جیسا کہ اللہ کے سن کے دیس ہے تو انسان جب سجدہ کرے گا تب سجدہ ہوگا دل میں سوچ لیا سجدہ ہو گیا نہیں آپ کو اپنی پیشانی زمین پر لگانی پڑے گی تو نیت دل کا عمل ہے یہ زبان کا عمل نہیں ہے کہ زبان سے آپ کہیں اور پھر آپ کا ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ البامین ہمارے دل کی بات کو جانتا کہ نہیں جانتا؟, جانتا تب جانتا ہے آپ کے دل میں ہے کہ آپ ایشا پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے نا جانتا. تو پھر اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے कि मैं ईशा पढ़ता हूँ चार रकात मेरा मुंह काबा शरीफ इसमें अल्लाह अकबर ईशा कह रकत है, है? चार।, चार ही रकात है ना चार ही पढ़ना पड़ेगा ना पांच पढ़ेंगे हो जाएगा ऐशा तीन पढ़ेंगे तो क्या जरूरत क्या कह रही कि ईशा चार रक़ात मेरा मुँह काबा शरीफ काबे की तरफ अगर मुंह नहीं होगा तो रमाज होगी वो तो शर्त है वो है न इमाम के पीछे इमाम अगर है तो इमाम के पीछे ही पढ़ना है आपको ये सारी चीजें जरूरी है اگر آپ مختدی ہو کوئی آپ کے امام ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھو گے نا yeah. تو اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے ایشا چار رکات میرا مرکابہ شریف بسم اللہ ابر اس امام کے پیچھے ٹھیک ہے ہمارے ہندوستان کے ایک واقعہ ہے بہت بڑے کالم تھے ابو صحیح بنارسی رحمتہ اللہ علیہ ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سب لوگ ایسی نیت کر رہے تھے ٹھیک ہے کہ کوئی نماز تھی دوار کی عصر کی تو لوگ نیت کر رہے تو انہوں نے بھی نیت کرنا شروع کر دیا کہا کہ میرے یہ سب کہا جو لوگ کہتے ہیں میرے دائیں طرف فلاں صاحب میرے بائیں طرف فلاں صاحب پیچھے فلاں صاحب اوپر مسجد کی چھت ٹھیک ہے سامنے یہ اس کے بعد نماز پڑھ لیا اس کے بعد لوگ کو نہیں معلوم تھے اتنے بڑے بڑے عالم تھے وہ بڑے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ میں عالم دین ہوں کبھی کبھی ایسا انسان کرتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد سب ان پر پل گئے اور ان کو کوسنے لگے ان کو ڈانٹنے لگے اتنا بھی نہیں معلوم ہے نیت کرنا بھی نہیں آتا یہ سب کہنے کیا ضرورت ہے دائیں طرف پلانے صاحب بائیں طرف صاحب آگے فلانے صاحب پیچھے فلانے صاحب یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے اوپر چھت مسجد کی یہ سب کہنے کیا ضرورت ہے اتنا بھی آپ کو نہیں معلوم ہے ان کو لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ کچھ آپ لوگ کم کر رہے ہیں تو ہم نے کہا سب کچھ بتا دیں کہ ہمارے دائیں کون ہے بائیں کون ہے <تصال> کہ نہیں ہے تاکہ کوئی چیز کمی نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ براہمین کیا آپ کے کی دل میں کیا ہے ہے نا اللہ کو معلوم کی نہیں ہم تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے, کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے سب معلوم اللہ تعالیٰ کو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دل میں بات آنی چاہیے کہ کون سی نماز ہے یہ کیوں آنا چاہیے اس لیے آنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایشا کی نماز آپ اسے مغرب کی نماز سمجھ لیں آپ کے دل دل آپ کا غافل ہے دل اور کہیں ہے اور آپ تینی رکعت پہ سلام پھیر جائیں اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے ارادہ کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں بس یہ دل کا ارادہ ہے اور یہ دل کا ارادہ انسان جب نماز کے لیے آتا ہے اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو جاتا ہے یہ آپ مسجد سے آتے ہیں اذان سن کر کے تو نیت تھی نا کہ دل میں کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں عشا کی انسان وضو کرتا ہے مسجد میں آتا ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہے جواب اور یہ انتظار کرتا ہے امام کا تو اس کے دل میں نیت رہتی نا کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے وہی کافی انسان کے لیے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ علام الوب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کے راز کو جاننے والا سینے کی باتوں کو جاننے والا دل میں ہم چھپا کے رکھے ہیں وہ بھی سب جاننے والا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے ہم انسانوں سے چھپا سکتے مخلوق سے چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مم. نہیں چھپا سکتے اللہ کو معلوم ہے اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے السلام علیہم پر نماز ختم کرتے تھے یہ اللہ اکبر پہلے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر سے پہلے ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں اور اردو میں لوگ نیت کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے نماز پڑھتے ہیں عربی میں نیت کرتے ہیں اردو میں ہمارے نبی نے عربی میں نیت کیا ہوگا نا اگر کیا ہوگا تو تو عربی میں کیوں نہیں کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں لوگ یہ بھی سوچنے کی بات کہ ہمارے نبی نے کوئی نیت نہیں کیا ہے زبانی اللہ کے دل سے نیت ہوتی ہے لوگوں غلط فہمی ہے کہ عمرے کے لیے جاتا ہے انسان ہنس کے تو لبا اللہ عما کہتا ہے یہ نیت ہے لوگ کہتے ہیں اسے نماز میں بھی لوگ نیت کرتے ہیں روزے کے لوگ نیت کرتے ہیں میرے بھائی لبا اللہ عمرتا ہے یہ نیت نہیں ہے یہ عمرے کی بات میں داخل ہونے کی دعا ہے ذکر ہے یہ جیسے نماز کیسے داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر سے آپ گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کی نیت ہے کہ نہیں ہے بتائیے آپ لوگ نیت ہے نا لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے جب اللہ اکبر کہیں گے تب نماز داخل ہو مسجد میں آ مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کر کے کھڑے آئے لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے جب اللہ اوپر کہیں گے ایسے یہ بھی ہے آپ کی نیت ہے جب آپ جوبیل سے جاتے ہو عمرہ کرنے کے لیے کہاں رام باندھتے ہو میخات کہاں ہے کتنا دور ہے تائف اسی پچاسی کلومیٹر میٹر جبیل سے نہیں مکہ سے اسی پچاسی کلو میٹر یہاں سے گیارہ بارہ سو کلو میٹر ہے جبیل سے آپ جاتے ہو جب عمرہ کرنے کے لیے ٹکٹ خریدتے ہو نہیں خریدتے ہو بغیر نیت کے ٹکٹ خرید لیتے ہیں نیت رہی تھی نا عمرہ کرنے کی یہاں سے وہاں تک گئے بارہ سو کیا آپ کے دل میں نیت نہیں عمرہ کرنے کی ہے نیت ہمارے ہاں سے لوگ حج کرنے آتے ہیں نا ابھی سے شروع ہو گیا سب پیسہ جمع کر رہے ہیں پاسپورٹ بنوا رہے سب کچھ جمع کرے ابھی سے بغیر نیت کے ارادہ ہے نا عمرہ حج کرنے کا ہے نا لیکن عمرے میں حج میں کب داخل ہوں گے جب آئیں گے ایران بادنے کی میخات پر تب ہوں گے نیت ہے ان کی لیکن کب داخل ہوں گے جب آ کے میخات پر لبک اللہ عما حجن کہیں گے البیک اللہ عمرتن کہیں گے ایسی نماز کی نیت ہے آپ کی نماز پڑھیں گے لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے جب اللہ اکبر کہیں گے تو یہ نیت نہیں اللہ عمر لبک عمرتا کہنا یہ تو عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے بات سمجھ آئے گی جمعگی بات کلیئر ہے کہ کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے کلیئر بات ہے نا اس لیے زبان سے نی ادا کرنا زبان سے کہنا یہ بھی غلط ہے یہ بداعت ہے ہمارے بھی نہیں کبھی نہیں کیا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز چار چارکات امام کے پیچھے یہ وہ یہ سب نہیں ضرورت ہے اللہ کو معلوم ہے سب معلوم اللہ ابراہین کو اس لیے سب کہنا غلط ہے دین کے اندر نئی چیز ہے اس سے بچنا ضروری ہے ہمارے لیے اور بداد گمراہی ہوتی ہے گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے یہ تو ہونی چاہیے کہ لیکن دل میں معلوم رہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں دکھاوا نہیں مقصد ہے نمبر ایک نمبر دو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں بس ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں فجر سمجھ کہ ہم نے فجر پڑنا دوہی پر سلام پھیر دیں آپ فجر ہوگی آپ کی تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ کون سی نماز ہے ہماری آپ بہت سارا کام کرتے ہو کہ ہر ایک کے لیے زبان سے کرتے ہم وضو کرتے زبان سے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں مغرب کی وضو کی ایشا کی وضو کی اللہ کے واسطے کہتا کوئی کلی کروں گا نہ میں پانی ڈالوں گا سب مسے کروں گا کام مسے کروں کوئی کہتا کیوں نہیں کہتے وہ بھی عبادت ہے نا وضو کرنا عبادت ہے کہ نہیں عبادت کیوں نہیں کہتے وہاں پر آپ کسی کو زکات دیتے ہو تو کہتے ہو کہ میں نیت کرتا ہوں اور زکات دوں گا فلا غریب کو اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی کہتا ہے زکات دینا عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے آپ قرآن پڑھتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو کیا سے پہلے زبان سے کہتے ہو کہ نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے قرآن تلاوت کر رہا ہوں آج فلاں دن اللہ کے واسطے کوئی کہتا ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے تو کیوں نہیں کہتے بھائی وہاں کیوں نہیں نیت کرتے نماز میں کیوں نیت کرتے ہو وہاں کیوں نہیں کرتے آخر نیت آپ صبح و شام کی دعا پڑھتے ہو کیا نیت کرتے نہیں کرتا انسان آپ خطبہ سنتے ہو نیت کرتے خطبہ دینے والا نیت کرتا جو نماز پڑھاتا ہو نیت کرتا نہیں کرتا تو مختصر لوگ کیوں نیت کر رہے ہیں اللہ کو معلوم میرے بھائی لہذا یہ بدعات دین دن کے نہ جائز نہیں ہے نیت کرنا زبان سے نیت دل کا ارادہ ہے آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ کون سی نماز پڑھنی ہے ہم نے اور یہ کہ کی اللہ کے لیے پڑھنا بس ریاکاری اور نمود نہیں دکھاوا نہیں شہرت نہیں کہ لوگوں کے رضا مقصد یہ نیت کمانا ٹھیک ہے تو اگر کوئی یہ نیت کرتا زبان سے توبہ کر لے وہ یہ بداحت ہے گمراہی ہے یہ, جائز نہیں ہے یہ اللہ کے ماتے فوارن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سر کے وہ مردود ہے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا تو یہ نو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا تھی اسلام ٹھیک ہے مسلمان ہونا چاہیے ٹھیک ہے نماز کے لیے دوسری شرط کیا تھی عقل عقل مند ہونا چاہیے اگر پاگل ہے تو مکلف نہیں ہے تیسری شرط کیا تھی تمیز کی عمر اور اس کی عمر کتنی ہوتی کم سے کم سات سال جب بچہ سات سال کا ہو جاتا اس کو تمیز آ جاتی ہے چوتھی شرط کیا تھی ناپاکی کو دور کرنا پیشاب لگا پیخانہ لگا ہے اس کو دور کرنا ٹھیک ہے اور پانچویں شرط کیا تھی اگر گندگی لگی ہے آپ کے کپڑے پر اس کو دور کرنا गंदगी तीन जगहों से कपड़े पर और बदन पर और जगह जहां नमाज पढ़ते हैं, अगर आपका कपड़ा पाक है लेकिन और बदन भी पाक है लेकिन जहां नमाज पढ़ते वहां पे पेशाब किया हुआ है वहां गंदगी है नमाज नहीं जायेज जा होगी तो तीन चीजों से गंदगी दूर कर देना जिस्म से और कपड़े से और जगह से छठी शर्त क्या थी सतर्क छुपाना سطر کا چھپان ننگے اگر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی ساتویں شرط ابھی آج ہم نے پڑھا وقت وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی آٹھویں شرط کیا پڑھا ہم نے قبلے کا استقبال قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے نماز کے لیے قبلہ شرط ہے وہ دعا کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے لیکن نماز کے لیے قبلہ شرط ہے نویں چیز کیا تھی نیت ہم نے کہا کہ نیت دل کے ارادے کا نام زبان سے کہنا غلط ہے اب آپ کو معلوم ہوگیا آپ لوگوں کو اگر آپ کے گھر میں کوئی کرتا ہے آپ کی بیٹی بیوی بھائی بہن خاندان کے لوگ ان کو بتانا ہے آپ کو یہ سب بدعات جائز نہیں ہے یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کو معلوم ہے اور نیت کا معنی مفہوم کیا ان کو سمجھائیے جیسے میں نے آپ کو سمجھائے سمجھائیں گے ان کو بعد سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ نو شرطیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں نماز کے ارکان پڑھیں گے اللہ صدا کے اللہ ہمائیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی توفیق دے ہماری نمازوں میں اللہ اخلاص پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہر بدعت عدمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین اور سالب علیہ محمد و علی و اللہ خیر